سور تور کا آغاز ہے سر طور مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ففٹی ٹو ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی سکس ہے اس میں فورٹی نائن آیات ہیں اور دو رکوں ہیں تور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت موسا علیہ صلاح وسلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا و تور پہاڑ کی قسم یہ واو جو ہے قسمیہ ہے جس کے معنی ہے قسم وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم لکھی ہوئی کتاب یعنی نام اعمال کی قسم فی رقم منشور جو کھلے رجسٹروں میں لکھی ہوئی ہے وال بی تل مامور کی قسم بیت المور جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کی سید میں اوپر کی طرف ساتوں آسمان سے بھی اوپر ایک مقام ہے خانہ کعبہ اس کی سید میں ہے یہ وہ مقام ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں جو ایک دفعہ طواف کر لیں انہیں پھر آئندہ کے لیے باری نصیب نہیں ہوتی اس قدر فرشتوں کی تعداد ہے اور خانہ کعبہ بالکل اس کی سیت میں ہے بیت المامور کی قسم حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام جب جنت میں تھے تو بیت المامور کے قریب فرشتوں کے طواف اور ان کی تصبیحات کو سنا کرتے تھے جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے عرض کی اے مالک کو مولا میں وہاں پر فرشتوں کے طواف اور تصبیحات کو سنا کرتا تھا آپ کو یہ حکم ہوا کہ اسی بیت المعمور کی سید میں اس مقام پر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی وَالسَّقْفِ سقف کے معنی چھت ہے وَالسَّقْفِ المرفور اور بلند چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم وَالْبَحْرِ البحر اور سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو یہ سمندر کا پانی آگ بن جائے گا یعنی پانی پر آگ لگتی نہیں ہے لیکن قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ یہ پانی آگ بن جائے گا اور ختم ہو جائے گا ان عذاب کا ان قسم کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا گا بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا ماں لہو دافع اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے یو تمور سما امرن اس دن آسمان خوب ہلے گا آسمان ہلنا شروع ہوگا اور پھر وہ ریزہ, ریزہ ہو جائے گا وہ تثیر الجال اور پہاڑ خوب وہ چلیں گے یعنی پہاڑ وہ ریزہ ریزہ بن کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے فوئی لوئیں پس بربادی ہے اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے یہ کون لوگ ہیں جھٹلانے والوں سے مراد کون ہیں تو فرما هُمْ فِي فی يَلْعَبُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشغلے میں کھیل کود میں پڑے ہیں غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں یَوْمَ ما نا نَارِ ناری جہنم دا اس قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکے دے کر وہ دھکیلے جائیں گے ان سے کہا جائے گا ہاد نارتی کن تم بہات یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی عذاب کی کبھی تم نے فکر نہ کی اور کبھی گناوں سے بچنے کی کوشش نہ کی اف شیش رادا کیا پس یہ جادو ہے ام ان تم لا تب یا تمہیں سوچتا نہیں مراد یہ ہے کہ اب تم غور کرو کہ جن باتوں کو تم جادو کہتے تھے اور تم انہیں فضول باتیں کہتے تھے وہ جہنم سامنے ہے اب سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہو تو اس وقت وہ کہیں گے نہیں پروردگار دگار آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. واقعی ہم نے جان لیا کہ گناگاروں کا انجام بہت برا ہے اس لوہا اللہ تعالی فرمائے گا تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ فسو پس تم صبر کرو یا نہ کرو سوا ان تم پر سب برابر ہے جہنم میں صبر کرو یا نہ کرو اب تمہیں جہنم سے نہیں نکلنا لیکن جہنم کے عذاب پر صبر نہیں ہو سکے گا وہ اس قدر شدید عذاب ہوگا جس کی شدت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے صرف اس حدیث کو بار بار اپنے ذہن میں ریپیٹ کریں کہ جہنم سوئی کی نوک کے برابر اگر کھول دی جائے تو ساری زمین اور ساری زمین میں موجود مخلوق ہلاک ہو جائے پہاڑ پگھل جائیں دریا خشک ہو جائیں تو جہنم میں جو جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا اے مالک و مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ان نما تجھ زونہ ماں غور کیجئے ماں کن تم جو تم کام کیا کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے آج ہم سوچ رہے ہیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں جو تم کام کیا کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے ان المتقین بار بار متقیوں کا ذکر ہے اللہ سے ڈرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار گناہوں سے بچنے والے پھر بھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے والے جہنم سے ڈرنے والے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ان المتقی نفی جناتیوں نعین شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے فاقی ن بیما آتا ہوں رب جو انہیں ان کے رب نے عطا کیا اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے ببا کو ہوں رب ہوں ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا اے مالک و مولا ان متقی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما قلو وشربو ربو ہنی کنتم تعملون تم ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشیاں مناؤ کھاؤ اور پیو اور نعمتیں حاصل کرو اس وجہ سے کہ تم نیک امال کیا کرتے تھے وہاں بھی ہے ما کن تم اور یہاں بھی ہے بیما کن تم عمل پر زور دیا گیا ہر جمے گم خطبے میں اکثر مقامات پر سنتے ہیں البر لا یبلا وہ غم بلا یونسا لا دیا نیکی ضائع نہ ہوگی گناہ بھولا نہ جائے گا بدلہ دینے والا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اے عمل ماشی کما تدین ت جیسا کرنا ہے کر لے آخر کار جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ جنتی تقیہ لگائے ہوں گے ٹیک لگائے سکون سے ہوں گے آلہ سر مصفوفہ ایسے تختوں پر ایسے قالینوں پر ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جو قطار میں لائن سے لگے ہوں گے جو قطار میں ہوں گے لائن سے لگے ہوں گے وَسَوَّجْنَاهُمْ اور ہم ان کی شادی کریں گے ہم ان کا نکاح کریں گے بِحُورٍ عِيْنٍ ایسی ہوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُبِيَّتُهُمْ بِعِيمَانٍ اور ان کی اولاد میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان والوں کی پیروی کی ایمان میں اب باپ بھی نیک ہے اولاد بھی ایمان والی ہے باپ بھی جنت میں گیا اولاد بھی جنت میں گئی بیوی بھی جنت میں گئی ماں باپ بھی جنت میں گئے بھائی بہن بھی جنت میں گئے مگر ایک آلہ جنت میں ہے ایک ادنا میں ہے رب العالمین کرم فرمائے گا ایک اگر خاندان کا فرد اعلی جنت میں ہے تو باقی جتنے جنت میں ہوں گے سب کو ایک ہی درجے اعلیٰ درجے میں پہنچا دے گا الحقنا قنابیم زبیت ہم ہم ان کی اولاد کو ان سے جنت میں ملا دیں گے وما التنا من عملی من شعین ہم ان کے امال میں کوئی کمی نہ کریں گے مطلب یہ نہیں کہ سارے اگر ادنا جنت میں ہیں تو جو آلہ میں ہے اس کو نیچے لایا جائے بلکہ جو آلہ ہے اس کے ساتھ سب کو ملایا جائے گا کل ری ام بیما کسب اللہ نکبر فرما ہر آدمی کل ری ام کسب کے لفظی معنی ہے گریفتار ہر آدمی اپنے آمال میں گرفتار ہوگا یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نیک آدمی جنت میں ہوگا گناگار جہنم میں ہوگا کل با کسب رگین ہر آدمی جیسا اس نے کیا اس کے مطابق گرفتار ہوگا یہاں تک کہ فرمایا جس کے گنا ہوں گے وہ پسینے میں ہوگا اور پسینہ گٹنوں تک ہوگا اس سے زیادہ گناگار ہوگا تو پسینہ کمر تک ہوگا اس سے زیادہ گناگار ہوگا تو پسینہ کندھوں تک ہوگا اس سے زیادہ گناگار ہوگا تو پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا قیامت کے میدان میں بھی جتنا زیادہ گناگار ہوگا اتنی سزا زیادہ ہوگی اسی طرح جتنا زیادہ گناگار ہے قبر میں بھی اس کے لیے اتنی زیادہ سزا ہے وہ ام دد کی اور ہم ان کی مدد فرمائیں گے انہیں عطا فرمائیں گے کئی قسم کے میوے پھل وہ لہ مشنا اور وہ گوشت جسے وہ پسند کریں گے پرندوں اور جانوروں کا گوشت جیسا وہ چاہیں گے یتنا زون فی اور یہ آپس میں جام کے لیے لپکیں گے جنتی آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے جام حاصل کریں گے اور یہ لپکنا ہاتھوں کا بڑھانا یہ الفت کی فضا میں ہوگا لال اس میں کوئی فضول اور لغ کام نہیں ہوں گے ولا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا ویطوف غلمان لهم اور ان کے چاروں طرف خدام جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہوں گے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی خوبصورت مقام پر ہیں تو ہیرے جواہرات دیکھ کر انسان کی آنکھیں چھنڈی ہوتی ہیں تو فرمایا ان مکنون گویا کے یہ خدام موتیوں کی طرح ہوں گے جنہیں دیکھ کر آخیں چھنڈی ہو جائیں گی مکنون ایسے صاف و شفاف موتی کی طرح ہوں گے کہ جو ابھی ابھی سی پی سے نکالا گیا ہو مکنون چھپا کر رکھا گیا تو اگر سی پی سے نکالا جائے تو کیسا صاف و شفاف ہوتا ہے ان پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی طرح رہیں گے وہ اکبل بادیت سا الونا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوالات کریں گے ہاں بھائی تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے تم کیسے زندگی گزارتے تھے کوئی کہے گا تم تو گناگار تھے پھر تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آیا تم پر یہ کرم اللہی کیسے ہوا قالو تو آپس میں کہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچے ایک وجہ سے وہ ایک اہم ترین وجہ ہے کاش ہم بھی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں قالو وہ کہیں گے انا کنہ قبل فی اہلینا مشفقینا ہم نیکیاں کرتے تھے ہم گناہوں سے بچتے تھے مگر اس کے باوجود ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے درمیان یعنی دنیا میں اس سے پہلے اللہ کے ڈر سے کانپا کرتے تھے مشفیکین نیکی کرنے کے باوجود اللہ کے غذب سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے اور پھر ہم جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نیکی کی اس لیے جنت ملی علیہ بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اس نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا اور وہ امال ہم سے کروا لیے جو ہمیں جنت میں لے آئے کسی آجزی اور کیسا پیارا انداز ہے نیک آدمی نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈڑتا ہے اور گناگار گنا کر کے بھی اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتا یہ فرق ہے نیک اور بد میں کون گمو اور اللہ نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا سموم لو کو کہتے ہیں جو گرمیوں میں چلتی ہے جہنم کی ہوا اس قدر گرم ہے کہ دنیا کی کوئی آگ اس ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان نہ قبلوں بے شک ہم اس سے پہلے نہ دو اللہ کی عبادت کرتے تھے اسے یاد کرتے تھے ان بر رفیب بے شک وہی بر ہے یعنی احسان کرنے والا ہے رحیم ہے مہربان ہے اس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں نیکی کا سلا عطا فرمایا اے مالک و مولا ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ